بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم ادشم سکھوں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے جب آفتاب لپیٹ دیا جائے گا روز آخرت اور جزا و سزا کا عقیدہ ہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی فرد یا سوسائٹی کی اصلاح ناممکن ہے اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا مختلف پیرائے میں اس کی وضاحت کی ہے اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو باور کرانا چاہا ہے اور انسانوں کے دل و دماغ میں اسی عقید باس بادل موت کو اتارنا چاہا ہے تاکہ اس پر ایمان لا کر لوگ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں چنانچہ آیت ایک سے تیرہ تک بارہ حادثات و واقعات کا ذکر بطور شرط بیان کیے جانے کے بعد اسی حقیقت کو بطور جواب بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے اور اس کے بعد جب بھی حادثات وقوع پذیر ہوں گے تو ہر فرد اس دن یقینی طور پر جان لے گا کہ وہ دنیا سے اپنے ساتھ کیسے اعمال لے کر آیا ہے جن کا آج اسے بدلا چکایا جائے گا ان بارہ حادثات میں سے چھ وقوع قیامت سے پہلے یا اس کے بعد فوراً ظہور پذیر ہوں گے نمبر ایک آفتاب اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کی روشنی غائب ہو جائے گی نمبر دو ستارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر جائیں گے نمبر تین شدید لرزش اور زلزلہ کے زیر اثر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور غبار بن کر فضا میں اڑنے لگیں گے نمبر چار لوگ شدت روب و خوف سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے جواربوں کے نزدیک سب سے اچھی اور قیمتی دولت ہوتی ہے تو پھر دوسری چیزوں سے ان کی غفلت کا کیا حال ہوگا یعنی لوگ نہایت پریشان و بدحال ہوں گے انہیں اپنی جان کے بچانے کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی نمبر پانچ شدت زلزلہ اور ٹوٹ پھوٹ کے زیر اثر زمین پر پائے جانے والے تمام وحشی جانور اپنے چھپنے کی جگہوں سے نکل کر مارے روب دہشت کے اکٹھے ہو جائیں گے اور انسانوں کے قریب آ کر پناہ لینے کی کوشش کریں گے اور پھر مر کر ڈھیر لگ جائیں گے نمبر چھ تمام سمندروں کا پانی ابل پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہو جائیں گے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندروں کا پانی غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ آگ بھڑکنے لگے گی قفال کا قول ہے کہ ممکن ہے جہنم سمندروں کی تہوں میں ہو اور جب دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی تو اس کی آگ بھڑک کر اوپر آ جائے گی باقی چھ قیامت کے دن ظہور پذیر ہوں گے نمبر سات اللہ تعالیٰ انسانی جسموں کو دوبارہ پیدا کر کے ان کی روحوں کو ان میں داخل کر دے گا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تمام نیکوکار جنت میں اور تمام بدکار جہنم میں اکٹھا کر دیے جائیں گے عطا کا قول ہے کہ مومنوں کی شادی حوروں سے کر دی جائے گی اور کفار شیاتین کے ساتھ جہنم میں اکٹھا کر دیے جائیں گے نمبر آٹھ بعض قبائل عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو آر سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیتے یہ ایک بہت بڑا مجرمانہ فعل تھا جس کا وہ اپنی شدید جہالت و نادانی کے سبب ارتقاب کرتے تھے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شدید غضب ناک ہوگا اور شدت غیظ و غذب کی وجہ سے ان کی طرف سے منہ پھیر لے گا اور ان زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھے گا کہ ان ظالموں نے تمہیں کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا تھا یعنی تم نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا اس لیے آج ان ظالموں کو ہم شدید ترین عذاب دیں گے حافظ سیوتی نے اپنی کتاب القلیل میں لکھا ہے یہ آیت دلیل ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا گناہ عظیم ہے نمبر نو قیامت کے دن لوگوں کے نام ہائے اعمال حساب کے لیے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نمبر دس اس دن آسمان اپنی جگہوں سے اس طرح الگ کر دیے جائیں گے جس طرح مضبوط جانوروں کے چمڑے ادھیڑ دیے جاتے ہیں نمبر گیارہ اس دن جہنم کی آگ اللہ کے دشمنوں کے لیے پوری طرح تیز کر دی جائے گی قطع کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اللہ کے غزب اور بنی آدم کے گناہوں کے سبب بھڑک اٹھے گی نمبر بارہ جنت ایمان و تقوی والوں سے بالکل قریب کر دی جائے گی ابن زید نے ازلفت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جنت متقیوں کے لیے سواری اور خوبصورت بنائی جائے گی اللہ تعالیٰ نے مذکورہ حادثات بطور شرط بیان کرنے کے بعد آئے چودہ میں ان کا جواب بیان فرمایا کہ جس دن یہ حادثات رونما ہوں گے اس دن ہر آدمی کو دنیا میں اپنے کیے کا علم ہو جائے گا جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کو اپنی نیکیوں کا علم ہو جائے گا اور وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے انہیں اپنی برائیوں کا علم ہو جائے گا اور وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے آل عمران آیت تیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجد كل نفس کلفسم عاملت من خیرم حضرا جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو اپنے سامنے پائے گا مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ادشمسکوورت اور اذا السماء ان فطرت اور اذا السماء شقت پڑھے